بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب دل کی لگی دوسرا حصہ میاں والی جیل سے مجرم یا پتھر آج سے دو سال پہلے آج کے دن اس وقت بندہ جہاز پر سوار کندھار کی طرف بڑھ رہا تھا جب کہ آج میاں والی پنجاب پاکستان کی سینٹرل جیل کے ایک ہائی سیکورٹی وارڈ میں بیٹھا یہ یادداشت لکھ رہا ہے واہ مالک سبحان ہو انسان کی زندگی کس قدر محدود اور مختصر ہے پلک چھپکتے ہی دو سال گزر گئے اور اعمال کی شامت دوبارہ جیل لے آئی البتہ دو سال پہلے والی جیل اور اس جیل میں بہت سارے فرق ہیں دشمنوں کی جیل میں مجھے یہ معلوم تھا کہ میں کس جرم کی سزا کاٹ رہا ہوں ویسے قانونی طور پر انہوں نے مجھے مجرم نہیں ملزم لکھا ہوا تھا کیونکہ مجھے کسی عدالت نے سزا سنا کر باقاعدہ مجرم کی صنعت جاری نہیں کی تھی مگر مجھے معلوم تھا کہ میں مجرم ہوں اور اللہ تعالیٰ کے باغی دشمنوں کا مجرم ہونے پر میرا دل مطمئن اور ضمیر ہلکا تھا مگر اپنوں کی جیل میں مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں کس جرم کی سزا بھگت رہا ہوں جب کہ دلچسپ یا دلسوس بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کاغذوں پر مجھے مجرم لکھا ہوا ہے جی ہاں پہلے دن جب رسمی طبی معائنے کے لیے جیل کے ڈاکٹر آئے تو ان کے معاون کے پاس ایک بڑا رجسٹر تھا میں نے اپنے صفحے پر نظر ڈالی تو دل دھڑک کر رہ گیا وہاں درج زیل تفصیلات تھیں نام محمد مسعود اظہر والد اللہ بخش ساکن ماڈل ٹاؤن بہاول پور نویت مجرم مدت نو دن اطرف محکمہ داخلہ حکومت پنجاب اس گرفتاری کے بعد میں نے کئی لوگوں سے اپنا جرم پوچھا سب نے اپنی اپنی تقریر جھاڑی خلاصہ سب کا ایک تھا کہ آپ کو ملک کے لیے بطور قربانی جیل میں رکھا گیا ہے اگر آپ کو جیل میں نہ رکھا جاتا تو انڈیا حملہ کر دیتا امریکہ روڑ جاتا اور یورپ خفا ہو جاتا پاکستان کے تحفظ کے لیے آپ کو گرفتار کرنا بہت ضروری تھا آپ صبر کریں اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول فرمائے یہ تقریر میں مختلف لوگوں سے کئی بار سن چکا ہوں مگر یہ ابھی تک میرے گلے سے نہیں اتر رہی کیونکہ کارگل کے موقع پر بھارت امریکہ اور یورپ کے تمام الزامات کا رخ جنرل پرویز مشرف کی طرف تھا مگر ملک کی خاطر کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا پھر جمہوریت کے قتل کا الزام بھی جنرل پرویز مشرف پر تھا اور اس کی وجہ سے پاکستان پر سخت پابندی بھی لگی تھی مگر اس وقت بھی ملک کے مفاد میں کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا ماضی میں انڈیا نے کئی کشمیری مجاہدین اور سکھ آزادی پسندوں کو پاکستان سے مانگا مگر اس وقت گرفتاری تو درکنار انڈیا کی بات تک نہیں سنی گئی پھر یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پاکستان کے بے شمار مجرم بھارت میں سر عام گھوم رہے ہیں مگر آج تک ان کی حوالگی کی بات تک نہیں ہوئی انیس سو کی لڑائی سے پہلے مکتی باہانی کی مکمل تشکیل انڈیا میں تھی اور انہیں وہاں سے ہر طرح کی امداد مل رہی تھی ان کی سرپرستی کرنے والے کئی لوگ آج بھی زندہ ہیں خونی قاتلوں کے ان سرغنوں کو آج تک نہ پاکستان نے مانگا ہے اور نہ انڈیا نے انہیں پاکستان کے حوالے کیا ہے افغانستان کے شمالی اتحاد نے انڈیا میں بیٹھ کر پاکستان میں بم دھماکے کرائے مگر آج وہ حکمران بن چکے ہیں راہ نے پاکستان میں کئی پور تشدد وارداتیں کی مگر آج تک کسی کو کسی کے حوالے نہیں کیا گیا پاکستان کی کئی لسانی تنظیموں کے عسکری ٹریننگ کیمپ انڈیا میں قائم ہیں مگر اس بارے میں نہ انڈیا سے کوئی شکوہ ہوا نہ عالمی برادری کے کان کھڑے ہوئے ان تمام حقائق کے باوجود اگر آج سوئی اٹکی ہوئی ہے تو وہ جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر طیبہ پر اٹکی ہوئی ہے اور پھر ان دونوں میں سے بھی صرف جیش کو تختہ مشق بنایا جا رہا ہے یقیناً اس میں کوئی اور راز پوشیدہ ہے اگر ہمارا جرم کشمیری مجاہدین کا تعاون کرنا ہے تو پھر اس جرم کے مرتکب ہم سے بڑے مجرم کھلے عام گھوم پھر رہے ہیں اور تو اور بھارتی علاقے میں حریت کانفرنس کے لیڈر بھی یہ جرم اتنا کرتے ہیں جتنا ہم کر رہے ہیں بات بالکل واضح ہے اور وہ یہ کہ کشمیر سے ذلت ناک دستبرداری اور پاکستان میں دینی طبقے کے خلاف آپریشن کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے مجھے غالباً اس فیصلے کے راستے کا ایک چھوٹا سا رکاوٹی پتھر سمجھا گیا ہے اب اس پتھر کو ہٹانے کا عمل شروع ہو چکا ہے مگر یہ عمل اس قدر ظالمانہ ہے کہ اس پر ظالموں کو اللہ تعالیٰ کے حضور انشاءاللہ اللہ بہت پچھانا پڑے گا